والا کا ملفوظ بندے کا شیر کیسے بنے مربی کیسے بنے مربی مربع بنے بغیر کیسے بنے مربی مربع بنے بغیر دادا بھی کوئی بنتا ہے ابا اب بنے بغیر کیسے بنے مربی مربع بنے بغیر دادا بھی کوئی بنتا ہے ابا اب بنے بغیر دادا بھی کوئی بنتا ہے ابا بنے بغیر میری چاہت تیاری خاطر میری چاہت تیری خاطر برہمی تیرے لیے دادا اشارے تین چار دکھے گا میری چاہت تیری خاطر برہمی تیرے لیے دوستی تیرے لیے ہے دشمنی تیرے لیے میری چاہت تیری خاطر برہمی تیرے لیے میری چاہت تیری خاطر برہمی تیرے لیے دوستی تیرے لیے ہے دشمنی تیرے لیے دوستی تیرے لیے ہے دشمنی تیرے لیے اور میرے ہنسنے اور رونے کا ہے با اس تری ذات میرے ہنسنے اور رونے کا ہے با اس تیری ذات اشک خوں تیرے لیے لب پر ہنسی تیرے لیے میرے ہنسنے اور رونے کا ہے باعث تیری ذات اشک تیرے لیے لب پر ہنسی تیرے لیے اشک خوں تیرے لیے لب پر ہنسی تیرے لیے اور تیرا غم اشک تیرے لیے لب پر ہنسی تیرے لیے اور تو ہے میرا میں ہوں تیرا اے خدا پیارے خدا تو ہے میرا میں ہوں تیرا اے خدا پیارے خدا تیرا غم میرے لیے میری بندے نے اس کے لیے ایک قطع لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ اندھیری رات ہے بجلی نہیں ہے اندھیری رات ہے بجلی نہیں ہے بھری برسات ہے بجلی نہیں ہے نیا قصہ سناؤ کچھ اثر تم پرانی بات ہے بجلی نہیں ہے نیا قصہ سناؤ کچھ اثر تم پرانی بات ہے بجلی نہیں ہے میرے ہنسنے اور رونے کا ہے باعث تیری ذات اشک خوں تیرے لیے لب پر ہسی تیرے لیے اور شیر دیکھے تو ہے میرا میں ہوں تیرا اے خدا پیارے خدا اے خدا پیارے خدا تیرا غم میرے لیے میری خوشی تیرے لیے تیرا غم میرے لیے میری خوشی تیرے لیے اور تعے مجھ کو زندگی بخشی برائے بندگی تجھ کو زندگی بخشی برائے بندگی میں فدا کرتا رہوں گا زندگی تیرے لیے میں فدا کرتا رہوں گا زندگی تیرے لیے اور تو ہی خالق تو ہی مالک تو ہی مولا ہے میرا تو ہی خالق تو ہی مالک تو ہی مولا ہے میرا ہر نفس مرتا رہوں گا جیتے جی تیرے لیے تو ہی خالق تو ہی مالک تو ہی مولا ہے میرا ہر نفس مرتا رہوں گا جیتے جی تیرے لیے ہر نفس مرتا رہوں گا جی جی تیرے لیے اور خود کو میں خود دار رکھتا ہوں تیرے ہی واسطے خود کو میں خود دار رکھتا ہوں تیرے ہی واسطے اور باخا ہوتی ہے تاری بے خودی تیرے لیے خدا ہوتی ہے تاری بے خودی تیرے لیے با خدا ہوتی ہے تاری بے خودی تیرے لیے, با خدا ہوتی ہے تاری بے خودی تیرے لیے خود کو میں خود رکھتا ہوں تیرے ہی واسطے با خدا ہوتی ہے تاری بے خودی تیرے لیے میری چاہت تیری خاطر برہمی تیرے لیے دوستی تیرے لیے ہے دشمنی تیرے لیے اور ایک شیر جو اکثر سناتا ہوں اور بہت عرصہ نہیں گزرا اس شیر کو میں نے بغیر لکھے ہوئے سنایا حضرت والا کی میں زیارت کر رہا تھا یہاں مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے تھے سوالہ کو دیکھتے ہوئے یہ شعر ہوا کہ تیری خلوت میں مولا ہے تری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے تری خلوت میں مولا ہے تیری محفل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے خود ارشاد فرمایا تھا کہ مٹی کے جس مٹی تلے سونا ہو وہ پہاڑی اور وہ مٹی تو سنہری ہو جائے اور جس, کے جس انسان کے جس مسلمان کے جس اللہ والے کے دل میں خالق ذر ہو یعنی سونے کا پیدا کرنے والا ہو اس کے چہرے سے کیا پتا نہیں چلے گا سیما فی من اثر السجود اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان کے چہروں سے ان کا ان کی بندگی ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ جھلکتا ہے اور دو فرمایا تھا چہرے سے جھلکنے لگتا ہے چہرے سے جھلکنے لگتا ہے آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے یہ چار بندے کے تازہ ہیں ایک دفعہ سنا ہے بات ساتھیوں نے نہیں سنے کہ صدا کچھ یوں لگاتی ہے فقیرانہ تیری ہستی صدا کچھ یوں لگاتی ہے فقیرانہ تری ہستی دلوں کو فتح کر لیتی ہے شاہانہ تیری ہستی صدا کچھ یوں لگاتی ہے فقیرانہ تیری ہستی دلوں کو فتح کر لیتی ہے شاہانہ تیری, تیری, تیری ہستی اور پیے بھی اور پلائے بھی تم پر خم لائے بھی پیے بھی اور پلائے بھی تم پر خم لائے بھی تجھے ساخی کہوں کیوں کر ہے میں خانہ تیری ہستی پیے بھی اور پلائے بھی تم پر خم لائے بھی تجھے ساخی کہوں کر ہے میں خانہ تیری ہستی تجھے ساخی کہوں کیوں کر ہے میں خانہ تیری ہستی تجھے کہوں ساخی کر ہے میں خانہ تیری ہستی تجھے ساقی کہوں کیوں کر ہے میں خانہ تیری ہستی اور تیرے دیدار سے تیرے دیدار انور سے سوارے باطن کو تیرے دیدار انور سے سوارے زلف باطن کو برائے سالکین ایک آئینہ خانہ تیری ہستی برائے سالکین ایک آئینہ خانہ تیری ہستی تیرے دیدارے انور سے سوارے زلف بات کو برائے سال ایک آئینہ خانہ تیری ہستی برائے سال کی ایک آئینہ خانہ ہستی اور فدا کاری کا جذبہ تجھ سے پروانوں نے سیکھا ہے فدا کاری کا جذبہ تجھ سے پروانوں نے سیکھا ہے تو حاصل یہ کہ ہے استاذ پروانہ تیری ہستی فداکاری کاری کا جذبہ تجھ سے پروانوں نے سیکھا ہے تو حاصل یہ کہے کہ استاذ پروانہ تیری ہستی تو حاصل یہ کہ استاذ پروانہ تری ہستی اور تیرا ہر ہر عمل حجت ہے اہل زہد کی خاطر دیکھیے گا شعر تیرا ہر ہر عمل حجت ہے اہل زہد کی خاطر کہ اب معیار تقوا کا ہے پیمانہ تیری ہستی تیرا ہر ہر عمل حجت ہے اہل زہد کی خاطر کہ اب میں یار تقوا کا ہے پیمانہ تیری ہستی کہ اب میں یار تقوا کا ہے پیمانہ تیری ہستی اوشے دیکھے گا کہ چہکتے ہیں تیرے گلشن میں کچھ بل بل بلانا چہکتے ہیں ترے گلشن میں کچھ بلبل بل بلا ناگا مہکتی ہے مثالے روز روزانہ تیری ہستی چہکتے ہیں تیرے روز کا مطلب گلاب کا پھول چہکتے ہیں ترے گلشن میں کچھ بلبل بلاناگا بلبل کے ساتھ کچھ داغوں کا بھی حصہ ہو جاتا ہے چہتے ہیں ترے گلشن میں کچھ بلبل بل بلا ناگا چہتے ہیں تیرے گلشن میں کچھ بلبل بل بلا ناغا مہکتی ہے مثال روز روزانہ تیری ہستی مہکتی ہے مثال روز روزانہ تیری ہستی چہکتے ہیں تیرے گلشن میں کچھ بلبل بل بلا ناغا مہکتی ہے مثال روز روزانہ تیری ہستی اور آخری شعر کہ میں تجھ سے عشق کا اظہار بھی کرتا ہوں ڈر ڈر کر میں تجھ سے عشق کا اظہار بھی کرتا ہوں ڈر ڈر کر کہ ہوں خارے مغیلا میں گلے رانا تیری ہستی میں تجھ سے عشق کا اظہار بھی کرتا ہوں ڈر ڈر کر کے خارے مغیلا میں گلے رانا تیری ہستی کے مغیلا میں گلے رانا تیری ہستی سدا کچھ یوں لگاتی ہے فقیرانہ تیری ہستی دلوں کو فتح کر لیتی ہے شاہانہ تیری ہستی پیے بھی اور پلائے بھی تم پر خم لائے بھی خوم پر خم لائے بھی تجھے ساقی کہوں کیوں کر ہے میں خانہ تری ہستی تجھے ساقی کہوں کیوں کر ہے میں خانہ تیری ہستی تیرا ہر عمل ہر عمل تیرا ہر ہر عمل حجت ہے اہل زہد کی خاطر کہ اب معیار تقوا کا ہے پیمانہ تیری ہستی اور چہکتے ہیں تیرے گلشن میں کچھ بل بل, بل بلانا گا کچھ بل بل بلا ناگا مہکتی ہے مثال روز روزانہ تیری ہستی مہکتی ہے مثال روز روزانہ تیری ہستی